بسم اللہ الرحمن الرحیم خبریں سننے کی آسانی نوٹ مذکورہ بالا یادداشت لکھنے کے دوران جیل کے ملازم نے ایک ریڈیو لا دیا ہے میرا اپنا ریڈیو چونکہ کافی جدید تھا اس لیے اسے مشکوک سمجھ کر رکھ لیا گیا ہے اور اس کی جگہ یہ پرانا ریڈیو بھیجا گیا ہے بندہ اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہے الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات